السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وكفى والصلاه والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب ضدنی علما رب علما رب ربنی علما ربنی علماء وفہ ماں رب سر ولاسر جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے اللہ کی باتیں آ چکی ہیں رب کے احکامات آ چکے ہیں لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی کتاب کو اللہ کے احکامات کو وہ چھپاتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور لوگوں کو غلط قسم کے مسائل بتا کے قرآن و حدیث کی غلط تعویلات کر کے بہت تھوڑی سی قیمت لوگوں سے وصول کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ وہ جو بھی کھا پی رہے ہیں اپنے پیٹوں میں گویا کے جہنم کی آگ برتے ہیں ان لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ قیامت والے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خرید لیا تو ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہوگا یہ کیسے اس آگ پر صبر کر سکیں گے فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمونہ چھپاتے ہیں ما اس کو جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من کتابی کتاب سے ویشترونا اور وہ لیتے ہیں ہی اس کے بدلے سمناً کلیلہ قیمت تھوڑی الاع یہ لوگ ما یا قلونہ نہیں بر رہے فی بتونہم اپنے پیٹوں میں النارہ مگر آگ ولا اور نہ ہی یقلی اللہ ان سے اللہ بات کرے گا یوم القیامتی قیامت کے دن والا یوزک کی ہم اور نہ ہی ان کو اللہ پاک کرے گا والا ہم اور ان کے لیے عذاب ال عذاب ہے علیم ال دردناک اسی طرح کی آیت پیچھے بھی گزری ہے جس میں میں نے تفصیلی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ جو بندہ علم کو چھپاتا ہے قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں قیامت والے دن پاک نہیں کروں گا نہ ہی ان سے بات کروں گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا الاع یہ وہ لوگ ہیں الدینہ جنہوں نے اشتارہ خریدا اضلالتہ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے انہوں نے ہدایت بیچ کے اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ولاداب اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے بخشش کو بیچ کے عذاب کو خرید لیا فما ازبراہم تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ الناری آگ پر اتنی سخت آگ ہوگی کیسے صبر کریں گے زا یہ یہ ساری سزا اتنی سخت سزا ان کو کیوں ملی زا یہ بے عنّّا اس لیے کہ بے شک اللہ نزل الکتابہ اسی اللہ نے نازل کی کتاب بالحقی حق کے ساتھ وہ انَدینہ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف و اختلاف کیا فری کتابی اللہ کی کتاب میں اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگے اپنی مرضی کی آیتیں لینے لگے اور اپنی مرضی کی جو آیت پسند نہیں آئی اسے چھوڑنے لگے اللہ فرماتے ہیں لفی يَقِينًا وہ شِقَاقٍ ان مخالفت میں ہے باعید ان بہت دور والی صدق اللہ عظیم